اللہ آل مبارک محمد آج اٹھائیس رمضان مبارک چودہ سو تینتیس سجڑی اور سترہ اگست دو ہزار بارہ اور جمعت الفاح کا دن ہے یعنی رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے چودہ سو تینتیس سجری میں ہمارے آج کے اس رمضان المبارک کے है لیکچر کا جو ٹاپک ہے وہ ہے عظمت قرآن اور انسان کی رائے ہدایت کے پانچ سٹیپس عظمت قرآن اور انسان کی راہ ہدایت کے پانچ سٹیپس جیسا کہ نام صحیح ظاہر ہے کہ آج کا لیکچر دو حصوں پر مشتمل ہے پہلے والا حصہ عظمت قرآن سے ریلیٹڈ ہے اور دوسرا حصہ انسان کی راہ ہدایت کے پانچ سٹیپ سورہ عال عمران کے آخری رکوع کی روشنی میں ہے اللہ کا نام لے کر پہلے حصے کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے عظمت قرآن سے ریلیٹڈ تیو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیم السلام کا سلسلہ شروع فرمایا اور انبیاء کرام علیم السلام کو کتابیں عطا فرمائی سیدنا موس علیہ السلام کو اللہ تعالی نے تورات عطا فرمائی جس کو ہم اولڈ ٹیسٹیمنٹ کہتے ہیں اس کے بعد مشہور کتابوں میں سے سیدنا النا علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی جس کو ہم نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں اور پھر بالآخر سلسلہ نبوت امام کائنات سید الولی والآخرین شفیع المز رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفرقان عطا فرمایا حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب یعنی یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ ہے جو حق اور باطل میں تمیز کرے گی کہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کی کون سی باتیں صحیح ہیں اور کون سی فیبریکیشن ہے اس کتاب پر پیش کی جائیں گی تو عظمت قرآن کے حوالے سے بنیادی طور پر میں نے پانچ پوائنٹس ڈسکس کرنے ہیں ان میں سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان مبارک کا ذکر کرتے ہوئے سورت البقرہ کی عائد نمبر ایک سو پچاسی میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان شاہ انزل النویل عرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا للناس جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے من اور اس میں ہدایت کی روشن نشانیاں ہیں ول اور یہ الفرقان ہے یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے یعنی اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کی کون سی باتیں صحیح ہیں وہ اس کتاب کے ذریعے جج کی جائیں گی الفرقان کے ذریعے یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ ہے اور جس ہستی پر یہ قرآن نازل ہوا وہ بھی الفرقان ہے دینی امام کائنات اعینات سعید والآخرین شفیع المغنبین رحمت رحمۃ سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی الفرقان ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے والی چنانچہ صحیح بخاری میں کتاب الاحتام بالکتا وسنہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سات ہزار دو سو اکاسی نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محمد فرق بین الناس محمد ان بین اناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق ہے جیسے یہ کتاب الفرقان ہے اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی الفرقان ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے والی شخصیت یعنی جو آپ کو پکڑے گا وہ حق پر ہوگا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک راستہ چھوڑ دے گا وہ باطل پر ہوگا اور اس کی مزید ایکسپلینیشن صحیح بخاری میں ہی کتاب الاعتصام اقسام بال کتاب رسلّہ چیپٹر میں انٹرنیشنل لبرین کے مطابق سات ہزار دو سو اسی نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے آپ کا انکار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو چھوڑ کر کوئی بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مقام جنت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا پوائنٹ نمبر ٹو قرآن پاک ہی وہ واحد معجوہ ہے جس کی بنیاد پر ہمارا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دعوی نبوت ہے اٹ از دی اونلی مینیکل آف اوور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بیسڈ اپان وچ وی ڈو کلیم فار دا پروفیسی آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو اس کتاب کے معاوضے سے مانتے ہیں باقی ہم بی اکرام علیہ وسلام کو اور مورزا دیے گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعوے نبود کے لیے موضاء دیا گیا ہے وہ ایک ہی ہے وہ القرآن ہے جیسا کہ موسا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسا کا موضاء دیا تھا وہ آسا زلیم پر پھینکتے تھے وہ سانپ بن جاتا تھا اشرہ بن جاتا تھا یہ آپ کا ٹینجیبل فارم میں فزیکل معوضہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے بہت مرزا دیے گئے صحیح بخاری اور مسلم میں بہت حادیث ہے لیکن جس معیار کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے وہ صرف ایک ہی معوضہ ہے اور وہ یہ اللہ کی کتاب حکیم ہے اور الحمد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی کی آیت نمبر اڑتالیس سے لے کر اکاون میں کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ان پر یہ کتاب نازل کی گئی جس کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں یعنی کافر جو ہے وہ اعتراض کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے فزیکل موزات کیوں نہیں دیئے گئے جس طرح کے موسا علیہ السلام یا عیسائی علیہ السلام کو دیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ان پر یہ کتاب نازل کی گئی ہے جس کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں ان نفیز علی کا رحمت و ذکر یہ رحمت اور نصیحت اس قوم کے لیے جو واقعی بات کو ماننا چاہے جس کی نیت ہی ماننے کے لیے نہیں ہے تو اس کو اس قرآن میں بھی کوئی ہدایت نہیں ہے جو ماننا چاہے گا اس کے لیے روشن دلائل اس کتاب کے اندر موجود ہے اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دی صورت الحجر آیت نمبر نو بسم اللہ الرحمن الرحیم انہن ذکر له لحافظون اس ذکر یا دہانی کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے معجزے کو بھی قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا پوائنٹ نمبر تھری قرآن حکیم وہ معجوزہ ہے جو تمام انبیاء کرام علیم السلام کے موجزوں سے بڑا معجوہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی انبیاء کرام علیم السلام کو جو معے دیے گئے ان موجزوں کا تعلق ان انبیاء کے ساتھ تھا ان کی زندگیوں کے ساتھ تھا آج موسا علیہ السلام کا آسا کسی کو مل بھی جائے امام کعبہ بھی اس کو زمین پر پھینکے وہ اظہار نہیں بن سکتا کیونکہ وہ معزہ سیدنا موسا علیہ السلام کے ہاتھ میں معوضہ تھا لیکن یہ کتاب وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زندہ معوجہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں بھی معوجہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کے ہاتھوں میں بھی موجودہ اور کیا مت تک آنے والے آخری انسان کے لیے یہ معجوزہ ہے مسلمان نہیں ہر انسان کے لیے یہ ہے عقل تو آجز کر دینے والی چیز موجوزہ کہتے ہیں کیوں کہ جس پیریڈ آف ٹائم میں یہ کتاب نازل ہوئی ہے تو اس وقت شاعری اپنے عروج میں بڑے بڑے شعرا نے یہ کلام سنا تو انہوں نے اپنا شاعرانہ کلام پھاڑ کر پھینک دیا کہ اس کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں ایسا کلام کوئی نہیں ہے اور آج کے دور کے اعتبار سے جو سائنٹفک فیکٹس کا دور ہے جس طریقے سے یہ حقیقت سن جو ہے وہ کھل کر ہمارے سامنے آئی ہے آج سے پہلے نہیں آئی تھی اللہ بجے جی بصیرت سائنس کے سٹوڈنٹ کی حیثیت سے میں یہ بات بڑے وسوخ کے ساتھ کہتا ہوں کہ پورے قرآن میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو آج کی اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو ہائپوتھس یا تھیوریز کی بات نہیں کر رہے اسٹیبلش سائنس جو تجربات اور مشاہدات کے ذریعے ثابت ہو چکی ہے قرآن کی ایک آیت بھی ایسی نہیں جو اس کے خلاف ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے یہ کائنات اللہ کا فیل ہے اور یہ اللہ کا قول ہے اللہ کے قول اور فیل میں تضاد نہیں ہو سکتا. یہ اسی کا قول ہے اسی کا کلام ہے جس کا یہ ساری کائنات کی تخلیقات جس کا فیل ہے الحمد یہی وجہ ہے کہ بھائیو گیارہ ستمبر 2001 ایک کے بعد جو کوئنس ٹاور کا اٹیک ہوا امریکہ میں چونتیس ہزار امریکنز نے اسلام قبول کیا ہے امریکہ میں صرف نو مہینے کے اندر قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑتا ہے جب اسلام کو بدنام کیا گیا تو وہاں کے لوگ ظاہر ہے کہ ہماری طرح کے وہ جو ہے وہ الٹپ لوگ نہیں ہیں وہ دلیل کے اوپر بات مانتے ہیں انہوں نے پرانے حکیم کو اسٹڈی کرنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی اور دو ہزار ساپ میں جب کلنٹن پاکستان آیا تھا تو جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے یہ بات کہی تھی اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امیرکا امیرکا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے اس کی وجہ یہ کتاب ہے نہ اس کی وجہ ہم لوگ ہیں نہ مسلمانوں کا کیریکٹر ہے نہ مسلمانوں کی دعوت ہے نہ ہماری جماعتیں ہیں نہ ہمارے علماء ہیں ہمارے علماء کی بات تو مسلمان خود نہیں سنتے غیر مسلموں نے کہاں سے آگے مسلمانوں کی بات سننی ہے یہ الحمد یہ کتاب کا موجزہ ہے جس کی وجہ سے لوگ تیزی کے ساتھ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے سورت الفصیلت میں جس کو حامی سجدہ کہتے ہیں آیت نمبر ترپن میں یہ بات ارشاد فرمائی سنوریم انفسہم انس یتبین لہم تبین الحق ان قریب زمین و آسمان میں اور ان کی جانوں میں ہم ان کو ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ یہ لوگ چیخ اٹھیں گے کہ قرآن حق ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ حق ہے اور آج وہ لوگ اور یہ پرٹیکولر کافروں کے بارے میں تھی اور آج وہ لوگ چیخ اٹھے ہیں کہ یہ قرآن حق ہے الحمد اور اس کی دلیل صحیح بخاری اور مسلم کی وہ علیہ حدیث بھی ہے جو صحیح بخاری میں کتاب الفضائل قرآن چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق چار ہزار نو سو اکاسی نمبر حدیث ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا اور انہی معجوزات کی وجہ سے لوگ ان پر ایمان لایا کرتے تھے مجھے اللہ تعالیٰ نے وہی کا معجوزہ دیا ہے القرآن اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ متبعین پیروکار میری امت سے ہوں گے کیونکہ میرا معوضہ بہت بڑا ہے سب سے بڑا معجزہ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہی متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں ایک کتاب حدیث انبیاء والے چیپٹر میں انٹرنیشنل امبی کے مطابق تین ہزار تین سو اڑتالیس نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کا نصف اس امت سے ہوگی آدھے جنتی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجوزہ سب سے بڑا موجوزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا پوائنٹ نمبر فور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کا مقصد بھی دعوت تھا اس کتاب کی طرف دعوت صورت الانام آیت نمبر انیس بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ما فرما دیجئے یہ قرآن مجھے اس لیے وہی کیا گیا کہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ اس کتاب کے ذریعے ڈر سنائے اسی کتاب پر عمل کرے اسی کی تبلیغ کرے تو اٹ از دی اونلی انسٹرومینٹ آف دعویٰ آف او پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اعلی دعوت انسٹرومینٹ آف دعوت وہ یہ کتاب ہے الحمدللہ للہ قرآن پاک اور اس کانٹیکس میں, میں میں نے ایک پورا لیکچر دیا ہے دو گھنٹے کا امام الانبیاء کی دعوت قرآن جو ہمارے یوٹیوب پہ جو چینل ہے سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو اس پہ بھی رکھا ہوا ہے اور ہماری جو ویب سائٹ ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام اس پر دو گھنٹے کا لیکچر رکھا ہوا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قرآن اور ایک ریسرچ پیپر بھی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ رکھا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن پچاس آیات سے قرآن کی دعوت کا خلاصہ اور اسی ریسرچ پیپر کو بیسیکلی میں نے دو گھنٹے میں بریف کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلی دعوت یہ کتاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں نبوت کی سب سے بڑی حجرت اور دلیل یہ کتاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں اسی کتاب کی طرف ترغیب دلایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جمے کی تقریر اسی کتاب سے ہوا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر اسی کتاب کی طرف ترغیب دلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر اسی کتاب کی طرف ترغیب دلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسی وسیعت کیا گیا خلیفہ یہ کتاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک کے لیے امت پر نائب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحاث پر یہ کتاب ہے یہ ساری باتیں میں نے الحمدللہ للہ آٹھ آدیث کی روشنی میں اس لیکچر میں بتائی ہیں ابھی ٹائم نہیں ورنہ وہ ساری عادی مجھے زبانی ود ریفرنس یاد ہیں لیکن ابھی محل نہیں ان میں سے سات آدیث صحیح بخاری اور مسلم سے ہیں کہ جتنی باتیں میں نے کی ڈیٹیل کے ساتھ اس میں, میں میں نے ایڈریس کی ہیں اہل سنت پارک ڈاٹ کام پہ وہ لیکچر رکھا ہوا ہے امام الانبیاء کی دعوت دوران اور پہلے حصے میں آخری پوائنٹ جو پوائنٹ نمبر فائیو ہے تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی واحد ٹیکسٹ بک جو ہے وہ یہ القرآن ہے حدیث ہماری ریفرنس بک ہے اسی قرآن میں سنت اور حدیث کی طرف ہر رہنمائی کی ہے سورہ النساء کے اندر آتا ہے جس نے رسول اللہ کا حکم مانا اس نے دراصل اللہ کا حکم مانا اور اس میں میری ایک گھنٹہ پینتیس منٹ کی گفتگو ہے پہلے سنت پار ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر پینتیس کے نام سے منقرین حدیث کے فکنے کا تحقیقی جائزہ اور مسئلہ نمبر 36 ہے ایک گھنٹہ پچیس منٹ کی گفتگو ضعیب الاسناد اور من گھڑت احدیث کے فکنے کا تحقیقی جائزہ یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ آپ حدیث کو ماننا ہی نہ اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ ہر قسم کی حدیث چاہے اس کی صنعت صحیح ہے یا نہیں چاہے وہ قرآن سے ٹکراتی ہے یا نہیں اس کو ماننا شروع کر ہے یہ ایک دونوں ایکسٹریمز کا رد میں نے اس میں کیا ہے الحمد اور اس میں یہ میں نے بات بتائی ہے دلائل کے ساتھ کہ قرآن پاک کو ماننا سنت کو ماننا ہے اور سنت کو ماننا قرآن کو ماننا ہے اسی قرآن پاک سے دلیل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قرآن کے ذریعے واضح فرمایا کرتے تھے قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بیان ہوا ہے کم از کم تین جگہ پر سورہ عال عمران میں تو پرٹیکولر آیت نمبر 164 کے اندر لقد من اللہ علیہ المکمنینا اس بات افیم رسولہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مومنین پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو اٹھایا من ان ان میں سے ہی یتلو علیہ مایاتی جو ان پر تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی آیتیں وہ یوزکی اور ان کو پاک کرتے ہیں وہ کتاب الحکمت اور کتاب و حکمت کی تعلیم ان کو سکھاتے ہیں وہ انسان قبل الفی املالمبین اور اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے یہ لوگ پوری گمرائی میں تھے کون صحابہ اکرام طب اکرام اس قرآن کے نزول سے پہلے کھلی گمرائی میں تھے اور ہم اس قرآن کے نزول کے بعد بھی کھلی گمرائی میں ہیں کیونکہ ہم یہ کتاب پڑھتے کوئی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیٹاگوریکل مینشن کیا گیا سورہ خواب کی آخری آیت کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر بالقرآن ہی میں یہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے واز کیجئے اس قرآن کے ذریعے تزگیر اور نصیحت کیجئے ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلی دعوت یہی کتاب تھی الحمدللہ نہ تو فضائل امال ہے نہ فیضان سنت ہے نہ الرحیق المختوم ہے اور نہ چودہ ستارے ہیں یہ کتاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیکسٹ بک جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا اور جس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور آج مسلمانوں کی رسوائی اور تباہی کی سب سے بڑی وجہ بلکہ اگر کہا جائے کہ دا اونلی ریزن وہ اس کتاب سے دوری ہے اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا صحیح مسلم میں فضائل قرآن کے چیپٹر میں انٹرنیشنل لمبی کے مطابق ایک ہزار آٹھ سو ستانوے نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو بلندی دے گا اور بعض لوگوں کو ذلیل کر دے گا اس کتاب کی وجہ سے صحابہ کرام علی امرضوان کو بلندی ملی اس کتاب کو پکڑنے کی وجہ سے اور ہماری ذلت اور رسوائی کی وجہ اس کتاب کو چھوڑنا ہے اور اسی چیز کو میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر اقبال نے بالکل صحیح ٹرانسلیٹ کیا ہے وہ زمانے میں معزز سے مسلماں ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر یہ ایگزیکٹ ٹرانسلیشن ہے صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ایک ہزار آٹھ سو ستانوے نمبر حدیث کی اور بھائیو یہ تو ہے دنیا کا معاملہ اور جو آخرت میں ہونے والا ہے وہ بہت خطرناک ہے ملی آزب اللہ تعالیٰ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب و چیپٹر میں پانچ سو چونتیس نمبر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن و حجت اللہ کا علی یا تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے ولی اللہ بہت ڈینجرس معاملہ ہے یعنی اگر قرآن پر عمل کیا اس کی تعلیمات پر چلے اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا اور اسی پر عمل کیا اسی کی طرف لوگوں کو بلایا پھر تو یہ ہمارے حق میں حجت ہے ورنہ یہ ہمارے خلاف حجت ہے ہمارے خلاف اللہ کے پاس دلیل ہے القرآن و حجت اللتا او علی کا قرآن یا تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے تعالی اور پھر جو اس کا کلائمیکس ہے بھائیوں وہ سورت الفرقان کی آیت نمبر ہے تیس یہ آیت سارے بھائی گھر جا کر انیسویں پارے میں پہلے صفحے پر یہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیامت کے دن کا اللہ تعالی نے منظر کھینچا ہے اور آیات یوں شروع ہوتی ہیں کہ اس دن ظالم شخص اپنا ہاتھ چبا کر منہ میں ڈالے گا اور کہے گا کاش نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں اتات ہی ہوتی حتات تو میرے پاس آ گئی تھی اس کتاب کی شکل میں لیکن میرے دوستوں نے مجھے گمراہ کر دیا میرے ساتھیوں نے مجھے گمراہ کر دیا اور پھر اس کا کلائمیکس ڈراپ سین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے سورت الفرقان آیت نمبر تیس بسم اللہ الرحمن الرحیم بقال الرسول یا رب بھی ان نقومی تخذ قرآن محجورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور شکایت کریں گے اے اللہ میری قوم نے میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا یعنی اس کتاب کو چھوڑ دیا تھا اس کتاب کو چھوڑ کر اپنے اپنے سلسلوں اور اپنے اپنے بزرگوں اور اپنے اپنے فرقوں کی تعلیمات کے پیچھے لگا تو بھائی اس کتاب کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے تبھی کیا والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخروئی ہے ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت شفاعت نہیں ملے گی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کے حقدار ٹھہریں گے اس میں کوئی شک نہیں سی بخاری اور مسلم میں درجن و حادیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتوں کی شفاعت فرمائیں گے لیکن جس کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دی اس کی شفاعت کون کرے گا یہ بات سوچنے والی ہے اور یہ پوچھنے والی ہے ہمارے علماء سے کہ ہمیں یہ بات کیوں نہیں بتاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شفاعت نہیں کرنی بلکہ شکایت بھی کرنی ہے جس نے اس قرآن کو پس کش ڈال دیا اولیاد اللہ تعالی تو یہ بھائیوں پانچ پوائنٹس تھے جو میں نے قرآن پاک کے حوالے سے مختصر ڈسکس کر لیے اب اس کے دوسرے اور آخری حصے کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے انسان کی راہ ہدایت کے پانچ سٹیپس سورہ عل عمران کے آخری رکو یعنی آیت نمبر ایک سو نبے سے لے کر ٹو ہنڈریڈ تک دو سو تک گیارہ آیات کی روشنی میں انسان کی راہ ہدایت کے پانچ بنیادی سٹیپس کیا ہیں مسلمان کی نہیں انسان کی ہر انسان ہدایت تک پہنچ سکتا ہے ان پانچ سٹیپس کے ذریعے چاہے اس کے پاس کسی پیغمبر کی تعلیمات پہنچی ہو یا نہ پہنچے اس کے بغیر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جبلت اور ہماری انسنکٹ میں ایسی چیزیں رکھ دی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم حق بات تک پہنچ سکتے ہیں ان گیارہ آیات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے آپ لگا لیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور صحیح بخاری کے کتاب العواد چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6,316 نمبر حدیث ہے ابر عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جب تحجد کے لیے اٹھا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر انہی گیارہ آیات کو تلاوت فرمایا کرتے تھے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر وضو فرماتے اور پھر تحجد کی رکتے خدا فرمایا کرتے تھے رات کے آخری تہائی حصے کے اندر اس حدیث کو پڑھنے کے بعد جو متفقن حدیث ہے بخاری اور مسلم کی یہ بات بالکل کلیئر ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو موٹیو تھا آج صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ڈرائیونگ فورس تھی جو موٹیویشن تھی وہ یہی بکھ تھی لیکن آپ پہلے اٹھ کے اسمان کی طرف نگاہ کر کے یہی گیارہ آیات پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے اور تحجد کی نماز ادا کرتے ہیں اور وہ ان اللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے میں اس کو جب اللہ تعالیٰ کی حکمت اور علم کے خزانے جو ان گیارہ آیات کے اندر کوشیدہ ہے جب میں ان کو ایکسپلور کروں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں ڈرائیونگ فورس ہے اور قیامت تک آنے کے لیے آنے والے آخری انسان کے لیے بھی یہ ڈرائیونگ فورس ہے دروستی پڑنا اللہ علی محمد محمد کما صلی تعالی ابراہیم علی ابراہیم حمید مجید اللہم بارک على محمد كما بارک حمید مجید علی امران کا آخری رکوع آیت نمبر ایک سو نبے سے باللہ من بسم اللہ الرحمن الرحیم ان نفیق حلقس سماوات اول ام بیشک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں وقت لاف لہار اور رات اور دن کے آنے جانے میں ل آیا تل ال روشن نشانیاں اور دلائل ہیں عقل والوں کے لیے جو اپنے انٹلیکٹ کو استعمال کرتے ہیں یہ پہلا سٹیپ ہے پہلا سٹیپ کیا ہوا کہ زمین و آسمان میں فزیکل فینامینا آف نیچر کو آبزرو کریں اور اپنی عقل استعمال کریں کہ یہ تمام چیزیں جو ایک پرفیکٹ ہارمنی کے ساتھ بنی ہے بغیر کسی کے برائے نہیں بنی یہ پہلا سٹیپ ہے جو ہر انسان طے کر سکتا ہے کسی بھی کتاب کے بغیر زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کر کے یہ پہلا سٹیپ یہ وہ سٹیپ ہے جو آج سے ہزار سال کے پہلے کا انسان بھی طے کر سکتا تھا اور آج کا بھی انسان اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا انسان جس طریقے سے ان چیزوں کے اوپر باخبر ہوا ہے جو فزیکل فینومینا آف نیچر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو رولز ہیں اس کائنات میں اور سائنٹیفک فیکٹس ہیں جو آج سے سو سال کے پہلے کے انسان کو بھی وہ باتیں نہیں بتاتے آج ہمارا دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گیا تو اللہ تعالی نے ہمیں ہدایت پر لانے کے لیے کمپنسن کی ان سائنٹفک فیکٹس کے ذریعے جن کے ذریعے ہم آج قرآن پاک کی حقیقتوں کو کافی حد تک سمجھ سکتے ہیں اور اس کلام کے متقلم کو جس نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کتابیں بھیجی اس پہ پہچان سکتے ہیں آئیے اس میں میں نے پورا لیکچر دیا ہے آج تو محل نہیں کہ وہ ساری باتیں ڈسکس کی جائیں کیونکہ ٹائم بھی پھر تھوڑا رہ جائے گا پیچھے پہلے پہ میرا ایک لیکچر ہے یقم مارچ 2009 کو میں نے دیا تھا Who is Allah in the light of latest scientific facts اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں اس میں نیشنل جیوگرافک چینل اور ڈسکوری چینل سے حاصل کی ہوئی فگر کی روشنی میں میں نے اللہ تباغ و تعالی کے بارے میں جو آج تحقیق کرنے کے بعد سائنٹسٹ جس ریزلٹ پہ, پہ پہنچے ہیں کہ اس کائنات کو کوئی نہ کوئی چلانے والا ایک سپریم بینگ ہے جس کو سائنٹسٹ کہتے ہیں سپریم بینگ یا سپر نیچرل اتارٹی یا سپر نیچرل ایجنسی کہ جس نے اس کائنات کو ٹائمس ڈیٹیل تک کنٹرول کیا ہوا ہے اس میں میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی لیکن آج تھوڑی سی گفتگو میں اس حوالے سے کہ بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے یہ پہلا اسٹیپ ہے ہدایت کا کہ انسان فزیکل فینامنا آف نیچر کو آبزرو کرے اور پھر اس ریزلٹ پر پہنچے کہ یہ کسی کے بنانے سے بنی ہے بھائیو اس وقت ناسا کی لیٹسٹ سائنٹیفک رپورٹ کے مطابق ہماری اس کائنات میں دو سو پچاس ارب گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں ٹو ففٹی بلین اور ہر گلیکسی میں تین سو ارب سورج دریافت ہو چکی ہیں ہمارا یہ جو ایک سورج ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سورج ہماری گلیکسی ملکی وے کا ایک سورج ہے اس طرح کے تین سو ارب سورج ہماری اس گلیکسی میں موجود ہیں اور یہ گلیکسی ایک گلیکسی ہے اس طرح کی دو سو پچاس ارب گلیکسی کائنات میں اور دریافت ہو چکی ہے اور ایک ارب بھائیوں کو چھوٹا فگر نہیں ہے ایک انسان اگر چوبیس گھنٹے گنتی گنتا رہے چوبیس گھنٹے میں چھیاسی ہزار چار سو سیکنڈ ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ ایک لاکھ دفعہ گن لے گا تیس سال تک گنتی گنتا رہے تو ایک ارب گنتی گن سکے گا یہ گھر جا کے کیلو میٹر پہ حساب کر لیجیے گا اتنا بڑا فگر ہے ایک ارب اور ہماری گلیکسی میں 300 ہنڈریڈ بلین اسٹارس ہیں تین سو ارب اسٹار جن میں سے ایک ہی ہمارا سورج ہے اور یہ ایک گلیکسی اس طرح کی دو سو پچاس ارب گلیکسی اور ہیں سائنٹسٹ اسی لیے کہتے ہیں کہ روئے زمین پر سمندروں کے کنارے پر ریت کے ذروں کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنے کے اس کائنات میں ستارے ہیں اس سے بھی زیادہ اور یہ ایک سورج کو چھوٹی ہے اس زمین سے تیرہ لاکھ گنا بڑا سورج ہے اس سورج میں سے جو ہمیں نظر آتا ہے ہر سیکنڈ میں پچاس کروڑ ایٹم بم کے برابر انرجی ریلیز ہو رہی ہے پچاس کروڑ ایٹم بم کی سیکنڈ پچھلے پندرہ ارب سال سے ایک دن کی گیم نہیں ہے بھائیوں اس کا کوئی باپ ہے اس کا کوئی ڈرائیور ہے جو اس کو چلا رہا ہے جو اس میں جو فیول ڈال رہا ہے اور پھر یہ سٹیٹک کنڈیشن میں بھی نہیں کنڈیشن میں اور وہ جو آگے بات آئی وقتلاف لاف لئی لیون رات اور دن کے آنے جانے میں رات اور دن کا آنا جانا اتنا مشکل فینومینا ہے کہ یہ امپوسبل ہے بغیر کسی ڈوائن فورس کے سورج اور زمین کو اس طریقے سے ایڈجسٹ کیا ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر ہمارا رات دن مکمل ہوتا ہے جو ایکویٹر اور اس کے قلیب قریب قریب ہے باقی جو نارتھ اور ساؤتھ پول پہ ہیں وہاں کافی لمبا ہوتا ہے لیکن یہ اس طریقے سے کنٹرول کی ہوئی چیز ہے بغیر کسی ڈوائن فورس کے یہ پاسبل نہیں ہے اس وقت زمین کی تین بڑی بڑی موشنز دریافت ہو چکی ہیں پہلی یہ کہ زمین اپنے محور کے گرد گھومتی ہے آدھا کلو میٹر تیس سیکنڈ کی رفتار سے ہر سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر اپنے محور کے گرد اسی کی وجہ سے چوبیس گھنٹے میں ہمارا دن رات مکمل ہوتا ہے اور پیرل میں یہی زمین سورج کے گرد بھی ریوالو کر رہی ہے تیس کلومیٹر میٹر فیس سیکنڈ کی رفتار سے سکسٹی ٹائمز دی سپیڈ آف بلیٹ گولی کی رفتار سے ساٹھ گنا زیادہ سپیڈ سے سورج کے گرد زمین گھوم رہی ہے جس کی وجہ سے تین سو پینسٹھ دنوں میں ہمارا سال مکمل ہوتا ہے یہ دو موشنز اور تیسری موشن تو انبیلیویبل موشن ہے وہ یہ ہے کہ زمین پورے نظام شمسی سمیت سورج اور باقی سیاروں کے سمیت پورا سورج اور اس کی پوری کمیونٹی پچھلے پندرہ ارب سال سے ٹو ہنڈریڈ کلو پر سیکنڈ کی رفتار سے ایک سٹار ویگا ہے اس کی طرف ٹریول کر رہے ہیں ٹو ہنڈریڈ فور ہنڈریڈ ایٹ ہنڈریڈ سکس ہنڈریڈ اور تھاؤزینڈ میرے یہ پانچ دفعہ گنتی گننے میں ایک ہزار کلو زمین اور پورے نظام شمسی نے طے کر لیا ہے لیکن ہمیں یہاں احساس تک نہیں ہوا یہ تمام کی تمام چیزیں ٹائنیز ڈیٹیل تک اس ڈیوائن سورس نے کنٹرول کی ہوئی ہیں جس کو سائنٹسٹ کہتے ہیں سوپر نیچرل اتارٹی یا سپریم بینگ یا سوپر نیچرل ایجنسی تو یہ پہلا سٹیپ سورہ عال عمران کی آیت نمبر ایک سو نبے میں کور ہوا کہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کرو اور اس کے ذریعے اپنا انٹلیکٹ استعمال کر کے ایک رزلٹ پر پہنچو کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی کریٹر ہے اور جب اس رزلٹ پہ جب کوئی بندہ پہنچے گا تو بے ساختہ اس کی زبان سے یہ بات نکلے گی جو سٹیپ نمبر ٹو ہے رائے ہدایت کا اللہدین اللہ قیام اعودم علا جنوب پھر وہ لوگ جو اس طرح طریقے سے اللہ کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں وہ پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں چاہے ان کو اللہ کا نام پتا ہو یا نہ ہو کسی بھی نام سے یاد کریں کریٹر کے نام سے خالق کے نام سے لیکن اس رزلٹ پر پہنچتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک بنانے والا ہے تو وہ اس سے بیٹھتے چلتے پھرتے کروٹوں پر لیٹے اس خالق کو یاد کرتے ہیں وہ تفکرون افیقل کس سماوات او اور پھر وہ مسلسل اسی کنڈیشن میں رہتے ہیں تفکر کی زمین و آسمان کی پیدائش پر غور ہی کرتے رہتے ہیں یہ دوسرا سٹیپ ہے مسلسل اسی رزلٹ میں رہنے کے بعد ان پر پھر ایک ایسی کیفیت تاریخ ہوتی ہے جس سے وہ آخرت کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں اور وہ ہے سٹیپ نمبر تھری جو اس کے بعد رہے گا لیکن یہ کنڈیشن جو ہے زمین و آسمان کی تدائش پر غور کرنا اور اس پر تفکر کر کے اس کے کریٹر کو پہچاننا اس کے لیے کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے فزیکل فینامینا آف نیچر اور یہ سائنٹفک فیکٹ کافی ہیں کسی نبی کی ہدایت کسی انسان تک پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو اس سے فرق ہی نہیں پڑتا یہ دو اسٹیپ خود بخود انسان فزیکل فینامنا آف نیچر کو آبزرو کر کے طے کر لیتا ہے اور یہ جی تفکر ہوں خلق السماوات ول مسلسل تفکر کرنا زمین و آسمان کی پیدائش پر کیسے بنی ہے ان کا مقصد کیا ہے اور کس نے بنائی اور اتنی مشکل کریشن کس طریقے سے ہو گئی کہ جس کا حساب لگانا ہی بہت مشکل ہے بھائی یہ صرف اس وقت اس زمین پر جو مخلوقات آباد ہیں ان کی اسپیشیز جو ہے وہ بیس لاکھ ہے ٹو ملین اسپیشیز یہ تعداد نہیں ہے اسپیشیز یعنی اگر گننا شروع کیا جائے انسان ایک مخلوق گھوڑا دوسری مخلوق خچر تیسری مخلوق کبا چوتھی مخلوق چیل پانچویں مخلوق اس طریقے سے گنتی گنتے جائیں زمین پہ آباد حیوانات اور نباتات کی تو بیس لاکھ مخلوقات دریافت ہو چکی ہیں ان میں سے انسان ایک ہے اور انسان ہی چھ ارب ہے اور باقیوں کی تعداد تو آپ چھوڑ دیں سائنٹسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ صرف زمین پر کیڑے اتنے ہیں کیڑے حشرات الرب کہ اگر زمین پر بسنے والے ہر انسان کو 200 ملین دے دیے جائیں 200 ملین ان کو 200 ملین ان کو یعنی 20 کروڑ ان کو 20 کروڑ ان کو 20 کروڑ ان کو سات ارب انسانوں کو 20 20 کروڑ بانٹ دیے جائیں کیڑے ختم نہیں ہوں گے انسان ختم ہو جائیں گے یہ کیڑے ہیں صرف زمین پر اور کیڑے اتنی مشکل مخلوق میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ صرف ایک ڈریگن فلائی جس کو ہم پنجابی میں ہیلیکاپٹر کہتے ہیں جس کے چار پر ہوتے ہیں تیزی کے ساتھ وہ ہلاتا ہے دونوں طرف دو دو پر ایک ڈریگن فلائی جو ایک بال پوائنٹ کے نقطے جتنا انڈا ہے جس میں سے نکلتی ہے ایک ڈریگن فلائی اس کے ایک ڈھیلے میں پچیس ہزار آنکھیں ہیں دوسرے ڈھیلے میں پچیس ہزار آنکھیں ہیں پچاس ہزار آنکھیں زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر سارے انٹلیکچل مل کر ایک ڈریگن فلائی نہیں بنا سکتے اس کا ماڈل نہیں بنا سکتے پروفیکشن کا اس کو بنانا بڑی دور کی بات ہے تو اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا جو یہ کہے کہ یہ خود بخود بن گئی ہے یہی تو میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں جس چیز پر سارے انٹلیکچوئل اپنی ایفرٹ پٹ کر کے جو بات نہیں کر سکتے جو کام نہیں کر سکتے یہ کہا جائے وہ کام خود بخود ہو گیا یہ تو بہت بڑی بے بخوبی اور جہالت ہے جو کام کرنے سے نہیں ہو سکتا وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے اتنی بڑی بڑی مخلوقات انبیلیویبل انسان سوچ بھی نہیں سکتا اور پھر ان کی ریپروڈکشن جس طریقے سے رکھی ہے سمجھ سے باہر ایک انڈا اتنی کمپلیکس چیز ہے کہ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر ایک انڈا نہیں بنا سکتے ایک انڈا ہے انڈا تو بڑی دور کی بات ہے ہم سارے انٹلیکچوس کو دعویٰ دیتے ہیں کہ ایک انڈے کو توڑ کر اس کا لیس دار مادہ صرف پلیٹ میں رکھتے ہیں اور زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے اس لیس دار مادے سے ایک چوزہ بنا کے بتا دیں ایک چوزہ چوزہ بڑی دور کی بات ہے چوزے کی چونچ کو بنا کے بتا دیں امپوسبل اسی لیے بھائیوں بیالوجی کے دو لاز ابھی تک فائنل ہوئے ہیں ایک تو یہ کہ تمام زندہ چیزیں پانی سے بنائی گئی ہیں اور دوسرا لا یہ فائنل ہوا ہے کہ living things can never be produced from non-living things زندہ چیزیں کبھی بھی مردہ سے نہیں بن سکتے انڈا ہمیں دیکھنے میں مردہ نظر آتا ہے اصل میں وہ زندہ ہی ہمارے اعتبار سے اس کو مردہ کہا گیا ورنہ اس میں زندگی ہے انڈا مرغی ہی دے گی اب اس انڈے کو آپ مشین میں رکھیں ہیں مرغی کے نیچے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا انڈا کوئی نہیں بنا سکتا انڈا تو دور کی بات ہے انڈے کا لیس دار مادہ لے کے اس میں چوزہ کوئی نہیں بنا سکتا انڈا ٹوٹ جائے تو اور کوئی شخص یہ کہے کہ یہ انڈے میں سے چوزے خود بخود نکل رہے ہیں تو ہم کہیں گے کہ بھائی آپ کی عقل کا ہی ماتم کیا جا سکتا ہے کہ خود بخود چوزے بن رہے ہیں زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک چوزا نہیں بنا سکتی ہیں ایک انڈے کے لیس دار مادے سے تو روزانہ ہر دو چوزیں مرغیوں کے چیلوں کے کبوتروں کے ایون یہ ہمارے جو مچھر اور یہ مکھیاں یہ بھی تمام چیزیں انڈوں سے نکلتی ہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا یہ تمام کی تمام چیزیں کس پرفیکشن کے ساتھ بنی ہیں اور یہ تو تھا ان کا سلسلہ کودوں میں ایک بیچ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے نہیں بنا سکتے کہ جس کو زمین میں بویا جائے اور چھ ارب گنا بڑا دست بن جائے سائنٹسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک بیج میں اتنا ڈیٹا موجود ہے جتنی آج تک تاریخ انسان میں کتابیں لکھی گئی دنیا کی کوئی ہارڈ ڈسک اتنا ڈیٹا سٹور نہیں کر سکتی جو ایک بیج نے کیا ہوا ہے ایک بیج میں یہ ڈیٹا موجود ہے اس سے جو گرخت بنے گا اس کا سائز کیا ہوگا اس کے پستوں کا رنگ کیا ہوگا پتوں کا سائز کیا ہوگا اس کے پھول لگنے کا ٹائمنگ کیا ہوگی وہ تمام کی تمام چیزیں اس پہ پھل کب لگے گا پھل پکے گا کب ایک درخت کو دیکھ کر جتنے فیچرز آپ نوٹ کر سکتے ہیں وہ تمام چیزیں اسی بیج میں ہی تو موجود ہیں اور پھر اس بیج سے درخت پھر اس سے آگے اربوں درختوں کا ڈیٹا ایک بیج کا زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر ایک بیج نہیں بنا سکتی ایک پتہ نہیں بنا سکتی بھائی ایک پتہ آئنسٹائن نے تو بہت پہلے یہ تھوری پیش کی تھی نا ایزیگل ٹو ایم سی اسکیئر کہ اینرجی میتھس میں کنوٹ ہو سکتی ہے اور میتھ اینرجی میں لیکن آج تک سائنٹسٹ صرف میتھ کو اینرجی بنا سکے لکڑی کو جلائے ارجی بن جائے گی آگ مل جائے گی لیکن دنیا کا کوئی انٹلیکچل اس آگ کو دوبارہ لکڑی میں کنورٹ نہیں کر سکتا لیکن روزانہ اربوں ٹن لکڑی بن رہی ہے اسی آگ سے سب فوٹو سنتس کے ذریعے ضیاء تعلیف کے ذریعے اپنی خوراک بناتے ہیں اور وہ پورا درخت بن جاتا ہے یہ انرجی تو ہے جو میس میں کنورٹ ہو رہی ہے تو زمین میں سے کوئی مٹی کم نہیں ہوتی مٹی اتنی ہی رہتی ہے یاد ہو یہ مٹی سے ہی وہ درخت بن گیا اتنا بڑا اتنا بیچ اب کل رہ جاتی ہے کہ سو سو میٹر اونچے درخت ہوتے ہیں ان تک بھی پانی پہنچتا ہے موٹرس لگی ہوئی ہیں بیچ میں اور روزانہ اربوں خربوں درختوں کا یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ چلتا ہے تو زمین و آسمان کی پیدائش میں اور پھر اس پیدائش کا کلائمیکس وہ ہے انسان جو اس روحِ ارض پہ اللہ تعالی کی تخلیق کا کلائمیکس اور شاہکار ہے بلکہ اس کائنات میں ہر انسان کا دل روزانہ ایک لاکھ دفعہ دھڑکتا ہے ایک لاکھ دفعہ دھڑک کر دس ہزار لیٹر خون تنگ کرتا ہے انسان کے جسم میں اور جسم میں نسوں تک پہنچاتا ہے جن نسوں کی لینتھ ہے ایک لاکھ کلومیٹر ہر انسان کے جسم میں ایک لاکھ کلومیٹر میٹر ہے نسے جوڑ دی جائیں زمین کے ڈھائی چکر لگ سکتے ہیں زمین کا سرکم برس چالیس ہزار کلومیٹر ہے ڈھائی چکر زمین کے لگ سکتے ہیں اگر ان ایک انسان کی نسیں جھوڑ لپیٹی جائیں اور ان نسوں کے ذریعے پھر انسان کے جسم میں تمام خلیوں تک آکسیجن پہنچتی ہے اور انسان کے جسم میں کلوں کی تعداد ہزاروں میں نہیں ہے لاکھوں میں بھی نہیں ہے کروڑوں میں بھی نہیں ہے اربوں میں بھی نہیں ہے کھربوں میں بھی نہیں ہے ون ہنڈریڈ ٹریلین سیلس ہر انسان کے جسم میں موجود ہے ون ہنڈریڈ ٹریلین اور ایک ٹریلین ہزار ارب کے برابر ہوتا ہے ایک سو ہزار ارب خلیے ہر انسان کے جسم میں موجود ہیں ایک سو ہزار ارب اور سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ انگلینڈ جیسے تیس ملک ہو تیس ملک انگلینڈ جیسے اور سارے ملک وہ درختوں سے دور ہو کوئی چیز اور نہ ہو صرف درخت ہو تیس انگلینڈ کے درختوں کے جتنے پتے بنیں گے نا یہ ہے فگر ون ہنڈریڈ ٹریلین یہ ہر انسان کے جسم میں اتنے سیلز موجود ان تک آکسیجن پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے بائیو کروڑوں جبرائل بھی بالکل ایک بندے کا یہ سارا سسٹم نہیں چلا سکتے یہ ایک اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے ایک اللہ کے کرنے سے ہو رہا یہ تو ڈیٹا ہی کوئی نہیں سنبھال سکتا اتنا بڑا ڈیٹا ہے اللہ کبیرا و لمد اللہ کثیرا وبحشان اللہ بکرتنگ وسیلہ صبح ہی و ردا و زینت حرشی و اسی اللہ کی تاریخ ہے اور یہ تو میں نے بتایا جو دل سے ریلیٹڈ ڈیٹا تھا ہر انسان کے گردے روزانہ پچیس دفعہ ڈائلس کرتے ہیں ایک ڈائلسس کی قیمت مارکیٹ میں چار ہزار ہے ایک لاکھ روپے کا کام ہر بندے کے گردے روزانہ بغیر تکلیف کے کرتے ہیں ہمارے پھیپڑے روزانہ تیئیس ہزار دفعہ سانس اندر لیتے ہیں تیئیس ہزار دفعہ باہر نکالتے ہیں ہماری آنکھیں روزانہ بارہ دفعہ ہماری مرضی کے بغیر چھٹکتی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں بغیر کسی کے چلائے ہوئے کیسے چل سکتی تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے ایک ڈیوائن فورس ہے جس کو آج کے سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں سپر نیچرل ایجنسی یا سپریم بینگ جس نے ٹائمز ڈیٹیل تک چیزوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے تو یہ بھائی دوسرا اسٹیپ ہمارا الحمدللہ اس حوالے سے کور ہوا پہلا سٹیپ کیا تھا راہ ہدایت کا کہ زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرے اور اپنا انٹلیکٹ استعمال کرے اور اس رزلٹ پر پہنچے کہ یہ تمام چیزیں کسی نے بنائی ہیں پھر دوسرے سٹیپ میں یہ کہ چلتے پھرتے کروٹوں پر لیٹے ہر وقت اس اللہ کو یاد کرتا رہے اس خالق کو یاد کرتا رہے جس نے یہ چیزیں بنائیں اور ان چیزوں کو ٹائم ڈیٹیل تک کنٹرول کیا یہ تھا دوسرا سٹیپ اور یہاں مجھے وہ ضمن بات یاد آ گئی سولہویں صدی عیسوی کے اندر ایک ایسٹران گزرا ہے کیپلر اس نے اس وقت میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے ذریعے سیاروں کی فریکوینسی دریافت کی تھی جو آج چار پانچ سو سال کے بعد جب ڈٹیکٹ کی گئی ہیں ایگزیکٹ وہی ویلوز ہیں جو اس نے چار سو سال پہلے میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کی تھی یہ انبلیویبل بات ہے اور جب وہ ان سیاروں کو آبزرو کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے میں اس کی تعریف کروں جس نے یہ تمام چیزیں پرفیکٹ ہارمنی کے ساتھ بنائی ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سر فاطر میں فرمایا ان نما یبش اللہ عبادا بے شک اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا خوف اور معرفت رکھنے والے وہ ہیں جو اہل علم علم انسان کو اس رزلٹ تک پہنچا دیتا ہے محبود صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے جو اپنے انٹلیکٹ کو استعمال کرتے ہیں وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں تو یہ دو سٹیپس کور کرنے کے بعد بھائی جس نے یہ تمام چیزیں سمجھ لی تو وہ تیسرے سٹیپ کے اوپر پہنچے گا اور تیسرا اسٹیپ کیا ہے کہ جب انسان ان چیزوں کو دیکھے گا اور اس رزلٹ پر پہنچے گا یہ کسی نے بنائی ہے تو بے ساختہ کہہ چکے، کہے گا رب بنا ما اے رب ہمارے تو نے یہ تمام چیزیں فضول پیدا نہیں فرمائی یہ پرپس فل ہے با مقصد ہے حق کے ساتھ پیدا ہوئی ہیں بغیر مقصد کے نہیں تو نے بنائی اور اس کا فائنل رزلٹ پھر کیا ہے کہ انسان بھی کسی مقصد کے تحت ہے اب حسب تم انما خلقنا تم احباسا لا ترجہون انسان کیا تم نے سمجھا کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی فضول بنا دیا اور تمہیں مر کر ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضول پیدا نہیں فرمایا ایک مقصد کے تحت پیدا فرمایا اس رزلٹ پر انسان خود بخود پہنچ جائے گا اور یہ رائے ہدایت کا تیسرا سٹیپ ہے تو چوتھا اسٹیپ یہ ہے کہ جب اس کو یہ بات پتا چل گئی کہ یہ تمام کائنات کسی کے بنائے سے بنی اور اس کے کائنات کا کوئی مقصد ہے تو وہ یہ پھر چیز اپنی سٹ کی وجہ سے سمجھ لے گا کہ اگر میں نے اپنا مقصد پورا نہ کیا تو اس پیدا کرنے والے کے عذاب سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا اگر میں نے اس کی فرما برداری نہ کی تو یہ ہے چوتھا اسٹیپ سبحان کا عذاب النار بنار کو گا میرے رب تو پاک ہے بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے جو تھی نے اپنے نافرمانوں کے لیے تیار کیا ہے جو تیری فرما برداری کرنے والے نہیں ہیں اس عذاب سے ہمیں بچا لے تو اس ریزلٹ پہ انسان خود بخود میں اس لیے اکثر مثال دیتا ہوں کہ ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ میں بھی حق کی جیت دکھائی جاتی ہے اور جھوٹ کی شکست دکھائی جاتی ہے کیوں یہ انسان کی جبلت اور انسٹنکٹ میں ہے کہ انسان اچھی بات کو پسند کرتا ہے اور بری بات سے نفرت کرتا ہے اسی جبیلت کی وجہ سے انسان اکاؤنٹیبل ہے کہ اگر کسی پیغمبر کی دعوت نہ بھی ہوتے اب بھی وہ اللہ تعالی تک پہنچے اور زندگی کے مقصد کو پہچان لے یعنی چوتھا اسٹیپ جو تھا کہ عقیدہ آخرت کا کنسیپٹ اس کا پھر کلیئر ہو جائے پھر پانچواں اور آخری اسٹیپ ہے آگے ہو کے بیٹھ جائیے وہ آنے والوں کو جگہ نہیں ملے آگے یہ کیوں, کیوں, کیوں, کیوں, کیوں, کیوں نہیں بیٹھ رہے بھائی اور آگے آگے ہوگے بھائی پانچواں پھر اسٹیپ یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے جس کی نیچر پرورٹی نہ نہیں ہے مست شدہ نیچر نہیں ہے جب کبھی بھی اس کو کسی نبی کی دعوت پہنچے گی وہ لپک کر اس دعوت تک پہنچے گی کی نیچر مست نہیں ہوئی ہوگی جیسا کہ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا کچھ نہ کچھ اس نے تردد کیا لیکن ابو بکر پر جیسا ہی میں نے پہلی دفعہ اسلام پیش کیا فوراً قبول کر لیا نیچر پرورٹڈ نہیں تھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی دفعہ ایمان پیش کیا قبول کر لیا سیدہ خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ اسلام پیش کیا قبول کر لیا نیچر ان کی پرورٹڈ نہیں تھی نیچر پر تو تبھی نہ قبول کرتا پانچواں سٹیپ پھر یہ ہے کہ جب بھی کبھی رسول کی دعوت پہنچے گی فوراً ایکسپٹ کر لے گا یہ چوتھے منتھ خلن قد اخذی تھا پھر وہ بے ساختہ پکار اٹھے گا کہ اے رب ہمارے جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا تو بے شک اسے رسوا کر دیا ممال ضالمینسار تو ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور پھر پانچواں ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان اے رب ہمارے ہم نے ایک ندا کرنے والے کو سنا کہ وہ ندا لگا رہا تھا ایمان کی طرف ان امنو بربکم فامننا کہ لا ایمان اپنے رب پر اے رب ہمارے ہم ایمان لے ائے تیرے دائی کی دعوت پر تو دائی کون امام کائنات سید الغلین والآسرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم جیسے ہی وقت کے پیغمبر کی دعوت پہنچے گی خود بخود اس دعوت کو قبول کر لے گا اس کی نیچر پرورٹڈ نہیں ہوگی تو وہ اس دعوت کو لپک کر پکڑے گا اور نبی کا ساتھی بن جائے گا پھر ایمان والے جب یہ ایمان قبول کرتے ہیں پھر اللہ کے حضور کیا دعا کرتے ہیں ربنا بنا فقصل لنا ضرور بنا اے رب ہمارے ہمارے گناہ ماں فرما دے بتفر ان نہ اور ہماری برائیاں ہم سے محب کر دے بفنا اور ہمیں توفہ کیجیے تم نیک لوگوں کے ساتھ ہماری موت آئے یا ہماری زندگی پوری ہو تم نیک لوگوں کے ساتھ رب نا و آتی نا ماں اے کا رب ہمارے ہمیں وہ ہر چیز عطا فرما جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے کیا تھا بلا تک یوم القیاما اور قیامت والے دن ہمیں رسنا نہ کرنا ان لا تخلف المیاد بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا جب یہ دعائیں کرتا ہے وہ بندہ رسول کی مائیت میں رسول کی دعوت قبول کرنے کے بعد تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا ہے سست رب ہُم ان نیلا ادیم بس قبول کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے ان کے رب کی طرف سے یہ نام ہے انی لاؤ من کم کہ بے شک میں نہیں ضائع کروں گا کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو لیکن عمل خالی پوری دعوے نہیں صحیح عقیدے کے ساتھ عمل بھی من کم من غکر من تم میں سے جو کوئی مرد ہے یا عورت بعضکم من باغ بعض تم میں سے بعض بعض میں سے ہے فلزین ہا اب یہ مومنین کی نشانیاں خالی دودھ پینے والے مجنون نہیں بلکہ وہ لوگ جو واقعی ہی مومن ہیں پریکٹیکلی جو صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور امال کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہا جر تو جن لوگوں نے ہجرت کی بخ رجو من اور ان کو نکال دیا گیا ان کے گھروں سے اللہ کی خاطر طویل خاص کے اعتبار سے صحابہ اکرام احمران اور طویل عام کے اعتبار سے کیا مت تک آنے والے سارے لوگ جن کو اللہ کی خاطر تکلیف اٹھانی پڑتی ہیں بہز اوفی سبیلی اور جن کو ازیت دی گئی میری راہ میں باتلو اور جنہوں نے قتال کیا بہت اور قتل بھی ہوئے لاس آتے ہن میں بالضرور ان سے ان کی برائیاں دور کر دوں گا یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوں والا جن ان تجریم ان تختیہ انہار میں ان کو ضرور بل ضرور اس جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں من ثواب ام یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ہے اجر و اللہ خسم ثواب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو بہت ہی اچھا اضر ہے وہ تو, تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اب سائمل ٹینس کنٹرافٹ دکھایا جا رہا ہے کافروں کے بارے میں لا يغرنك تَقَلُّبُ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی وفاقت سے تمام مسلمانوں کو کا کا کافروں کو کافروں کا زمینوں میں اتراتے پھرنا شہروں میں اتراتے پھرنا کسی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے یہ تو دنیا کی زندگی کا مال ہے جو اللہ نے ان کو دیا ہے متا ان بڑا ہی تھوڑے وقت کے لیے یہ متا ہے ان کے پاس جہنم پھر ان کا ٹھکانہ ہوگا نہاد اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے لا کم لذین تک لیکن جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب کا نہ جناتی انہار ان کے لیے جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی خالدین فیحا وہ رہیں گے اس میں من المنہ دلّہ اور یہ مہمان نوازی ہوگی اللہ قبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے وماند اللہ خیر ال ابرار اور اللہ تعالی کے پاس نیک کاروں کے لیے بہت ہی اچھا اجر اور بہت ہی بہتر عجر موجود ہے بھائی یہاں پر میں پانچ حدیثیں کنکلوڈ کرتے ہوئے اپنی بات کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں سبج کے حوالے سے پہلی حدیث صحیح مسلم میں کتاب الجنہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 7197 نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی ڈبوئے سمندر میں اس کے ساتھ جتنا پانی لگتا ہے یہ دنیا کی زندگی اور سمندر کی زندگی آخرت کی زندگی دوسری حدیث بھی صحیح مسلم کتاب الز چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق سات ہزار چار سو سترہ نمبر حدیث ہے کہ دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے کافر کے لیے کیوں جنت ہے آزادی ہے مومن کے لیے کیوں قید خانہ ہے شریعت کی پابندیاں ہیں حلال اور حرام کی تمیز ہے اور اس کی ایکسپلینیشن اس ایکسکلوسو حدیث سے ہوگی جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایور جو میں نے حدیثیں پڑھی ہیں ان میں سے یہ بہت امپورٹنٹ ترین حدیث ہے زہد کے حوالے سے جو جامعہ تنزی میں سفت الجنت چپٹر میں انٹرنیشنل نمبنی کے مطابق دو ہزار پانچ سو ساٹھ نمبر حدیث ہے سنن نبی داؤد میں موجود ہے سنن نسائی کے اندر بھی جب اللہ تعالیٰ نے جنت کا پیدا فرمایا جبرئی علیہ السلام کو کہا کہ جائیے جنت کا ایک وزٹ کیجئے انہوں نے جب جنت کی سیر کی تو کہا کہ اللہ شاید ہی کوئی بندہ ہو جو اس جنت میں پہنچنے کی کوشش نہ کرے پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو پابندیوں کے ساتھ ڈھانپ دیا شریعت کی باڑ لگا دی کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا یہ حلال ہے یہ حرام اور پھر جبریل کو کہا کہ اب جا کے آپ جنت کا وزٹ کیجئے انہوں نے جنت دیکھی تو انہوں نے کہا یا اللہ تیری عزت کی قسم اب تو نے جنت کے ساتھ جو معاملہ کیا شاید ہی کوئی بندہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو سکے اللہ خبر بھلے آدمی پھر اللہ تعالیٰ نے دوزت کو پیدا فرمایا تو جبری علیہ السلام کو کہا جائیے ڈوزت سے وزٹ کیجئے ڈوزت کا عذاب دیکھا اس کی ہلاکی دیکھی تو جبری علیہ السلام نے کہا اللہ کون سا بندہ ہوگا جو اس میں آنے والے اعمال کرے گا ہو ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے پھر دوزت کو شہباد کے ساتھ ڈھانپ دیا اور پھر فرمایا جبریل اب جائیے ذرا دوزت سے وزٹ کیجئے جب انہوں نے دوزت کو وزٹ کیا تو جبری الاہ اسلام نے کہا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ دوزخ میں آنے سے بچ جائے گا کیونکہ اس کو شہوات سے ڈھانپ دیا تمام لذت والی چیزیں اس کے گرد ہیں تمام برائیاں اس کے گرد ہیں تعالی چوتھی حدیث صحیح مسلم میں کتاب الجنہ چیپٹر میں انٹرنیشنل امری کے مطابق سات ہزار ایک سو ستاون نمبر حدیث کہ یہ تمام چیزیں عارضی ہیں آخرت میں انسان یہ سارے کے سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم کی اس حدیث کے الفاظ ہیں جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ کی طرف سے ایک ندا دی جائے گی مبارک مبارکباد کے طور پر جنتیوں تمہیں مبارک ہو آج کے بعد تم ہمیشہ صحت مند رہو گے کبھی بیمار نہیں پڑو گے آج کے بعد تم ہمیشہ زندہ رہو گے کبھی موت نہیں آئے گی آج کے بعد تم ہمیشہ جوان رہو گے کبھی بوڑھے نہیں ہوگے آج کے بعد تم ہمیشہ خوشحال رہو گے کبھی بدحال نہیں ہوگے یہی تو چار چیزیں کہ انسان کو بیماری نہ آئے اس کو موت نہ آئے اس کی جوانی ختم نہ ہو اس کا حال برا نہ ہو اور حدیث صحیح بخاری کتاب الرقاق چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6400 ہزار نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثریت غفلت کا شکار ہے اور وہ دو اہم چیزیں ہیں نمبر ایک صحت اور نمبر دو فراغت ایک صحت کے بارے میں اور ایک فراغت کے بارے میں ان دو چیزوں کے بارے میں اکثریت لوگ غافل ہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے ان چیزوں کو یوٹیلائز کر کے انسان اپنی اس زندگی کے اندر اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے یا مجھے کہ بھائی یہ صحیح مستحز اٹھاسی نمبر حدیث ہے منافقین کی صفات والے چیپٹر میں یہ زبردست حدیث ہے یہ آج تحفہ لے جائے یہ حدیث صحیح مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں عیاشی کی زندگی گزاری ہوگی اللہ کی نافرمانیوں میں ظاہر یاشی یاشی ہے پابندی کوئی نہیں فضر کے وقت دل کیا تو اٹھے نہ دل کیا تو نہ اٹھے یہ یاشی کی زندگی ہے جب دل کیا مرضی اٹھے جس نے دنیا میں عیاشی کی زندگی گزاری ہوگی تو کیا والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتہ ہو گئے گا ذرا اس کو دوزت کا ایک پھیرا لگاؤ اس کو دوزت کا ایک ذرا پھیرا لگایا جائے گا جو ہمارے مسلمان بڑے پکڑیا کہتے ہیں خیر ہے جی پھیرا لگا تو خیر ہے پھر تو جنت ہی پہنچ ہی جانا ایک گھیرا دو دستہ لگے گا پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی تم نے آج تک کوئی خیر پائی دنیا میں اتنی یاشی کی زندگی گزاری وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے آج تک کوئی زندگی میں سکھ پایا ہی نہیں ہے ایک پھیرے کی وجہ سے اپنا سارا سکھ دلا دے گا وہ. پھر جس میں دنیا میں تکلیف کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی حلال اور حرام کی تمیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو ذرا جنت کا ایک گھیرا لگایا جائے جب وہ جنت کا ایک گھیرا لگائے گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا آج تک تو نے کوئی دکھ سا وہ یا اللہ تیری عزت کی قسم میری تو زندگی میں کبھی کوئی دکھ ہے ہی نہیں تھا سارے دکھ بلا اور یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے جن بندوں نے راتوں کو جاگ کر بڑی محنت کے ساتھ پیپروں کی تیاری کی ہوتی ہے جب رزلٹ آتا ہے اور ان کی کوئی پوزیشن آ جاتی ہے تو ان کو اپنی ساری تکلیفیں بھول جاتی ہیں یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے بھائی آخر اپنا معاملہ چھوڑ دیں دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے وہ جب جنت سے پھیرا لگے گا ساری کی ساری تکلیف بھول جائے گے اب یہ آخری دو آیات اس کنٹیکسٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ کنکلوڈنگ دو آیات ہیں سورہ عال عمران کی کیونکہ اس کا پرٹیکولر ٹاپک جو تھا وہ تھا ریلیٹڈ ٹو کرسچنس اور اہل کتاب کو دعوت اور یہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے کہ اینڈ پہ ہر بڑی مضمون کو نکال کے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ ساری دعوت کنکلوڈ ہو جائے وہ عمل کتاب وہ ان نمن اہل کتاب اور بے شک اہل کتاب میں سے ایسے بھی لوگ ہیں بلّہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر وہ ما اون اور جو ان کی طرف نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں وہ ما تو جو تمہاری طرف نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں وہ ما ضلع علیہ اور جو ان کی طرف نازل ہوا یعنی اولڈ ٹیسٹیمنٹ کو بھی مانتے ہیں نیو ٹیسٹیمنٹ کو بھی اور اس فائنل ٹیسٹیمنٹ قرآن کو بھی وہ مانتے ہیں یعنی اہل کتاب میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں اس زمانے میں بھی اور آج بھی جن کی نیچر پرورٹڈ نہیں ہے کہ وہ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اپنی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں خاشین علی اللہ اللہ کی خصیت کرتے ہوئے لا یش ترون آیات اللہ سمن قلیلا اور اللہ تعالی کی آیات کو وہ نہیں بیچتے چند ٹکوں کے ایوز یعنی اللہ تبارک و تعالی کی آیات کو وہ مال لے کر ضائع نہیں کرتے اب یہ دیکھ لیجیے پرٹیکولر آپ سمجھ لیں یہ اگر ایڈریس ہے نا کسی کو تو علماء کو ہے جو پیسے لے کے غلط سروے دے دیتے ہیں ہمارے علماء کی شریف سے نہیں پتا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے پھر کیوں عوام کو دھوکہ دیتے ہیں اور صحیح بات نہیں بتاتے صرف اپنے فرقوں کو بچانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ جن کی نیچر پرورٹڈ نہیں ہے وہ چند ٹکوں کے عوض دین کو نہیں بیچتے قتل نہیں بیچتے دین کو لہم عند انہی کے لیے ہے اجر ان کے رب کے ہاں ان اللہ سری الحساب بے شک اللہ تبارک و تعالی حساب لینے میں جلدی فرمانے والا ہے اب آخری آئی آ گئی ہے یا آمنو اے ایمان والوں اس برو و سا برو سابت قدم رہو اور خصوصاً کافروں کے مقابلے پر ثابت قدم رہو کتال کے دوران جو اسلام کی ہائیسٹ گڈ اور سمم بونم ہے وہ راہ بھی تنا ڈسپلن نہ لوز ہونے دینا کیونکہ سورہ سوریہ المران کے چھ رقو غزب عہد سے ریلیٹڈ تھے اب یہ آخری آیات ہیں غزب عہد میں صحابہ اکرام کا ڈسپلن جو ہے وہ لوز ہو گیا تھا جس کی وجہ سے غزب عہد میں واضح جو جیت تھی وہ شکست میں بدل گئی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے آخری آیت میں نازل فرما دی یہ بات کہ صبر کرو سابت قدم رہو کافروں کے مقابلے پر اور ثابت قدمی میں یہ چیز کا خیال رکھنا ہے وہ روبتوں اور اپنے رب کو نہیں توڑنا اپنے ڈسپلن کو لوز نہیں کرنا اپنے ڈسپلن کو قائم رکھنا ہے وقت اللہ اور سب سے اہم چیز کہ اللہ کا تقوا اختیار کرو لم تفل تاکہ تم فلاح پا جاؤ تو یہ بھائیوں رائے ہدایت کے پانچ سٹیپس تھے جو میں نے اللہ کی توفیق سے الحمدللہ کور کیے اور اس کی کنکلوڈنگ گفتگو جو ہے وہ ان آیات کے اوپر مکمل ہوئی اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اور اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات جذبات میں نکل گئی ہمارے دلوں سے ماہ کر دے ہمیں کتاب و سنت اور اجماع امت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق تع فرمائے اللہم و الہ الا انتا و علیک وما اشد اللہ افطاری کے وقت اب یہ موقع ہے دعا کیجئے پوری امت کے لیے اس ملک کے لیے دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان کافروں کے خلاف کتاب میں مشغول ہیں ان مسلمان بھائیوں کے لیے ان کی عزت و آبرو کے لیے جو مسلمان بھائی فوت ہو چکے ان کے لیے دعا کیجئے جو زندہ ہیں اور بیمار ہیں ان کے لیے دعا کیجئے جو کسی بھی اعتبار سے دین سے دور ہے ان کے لیے دعا کیجئے اپنے بیوی بچوں کے لیے ماں باپ کے لیے ساروں کے لیے میرے لیے اپنے لیے سب کے لیے دعا کیجئے اپنی جو اس وقت صفحے ہیں ان کو صحیح فرما لیں آپ اور اس طریقے سے لمبے انداز میں اگر آپ صفحے بنا لینا تو ان کو بھائیوں کو افطاری کا سامان سرو کرنے میں دربار رسالت کی کیسی وہ گڑی ہوگی دربار رسالت کی کیسی وہ گڑی ہوگی حسان کے ہوٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی ڈوبکر عمر ہو گے عثمان علی ہو گے ڈوبکر عمر گے اسمان والی ہوں گے حسنین کے نانا کی کیا بدم سجی ہوگی حسان کے فوٹو پہ جب نات نبی ہوگی اس وقت حلیمہ کا ہم نہ کوئی ہوگا اس وقت حلیمہ کا کوئی ہوگا لے کر میرے آکان کو جس بات چلی ہوگی حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی آتا ہے کمر بے شک از ہاب ستارے میں آ تو ہیں کمارے بے شک اصہاب ستارے میں اس چاند کی ہر جانب تاروں کی لڑی ہوگی حسان کے ہوٹوں پہ جب نت نبی ہوگی جاؤں گی ن جب اللہ جاؤں گا مدینے میں لے جائے گا جب گجب خوشیوں کے بیال میں جڑی ہوگی حسان کے ہوٹوں پہ جب نات نبی ہوگی دربار رسالت کی کیسی وہ جڑی ہوگی حسان کے ہوٹ جب ناهت النبي دن مستی السلام المؤمن المهين العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يلغكون هو الله الخارق البارغ المفضر له الأسماء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 الله لمن حمدا الله هو الشيخ هُوَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ مَا رَبِّ يَوْمِ الدين إياك نعبد وإياك نفتعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضوء ضمين آمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا وَلَا أَنَا عَابِدُّونَ مَا أَعْبُدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْتُمْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينُ قُلْ هُوَ هُمَّهُ أَحَدُ اللهم صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سبحانه